میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین عاشقان حرم جب کسی خوش نصیب کو ہرمین طیبین کے مبارک سفر پر روانہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل حسرت تمنا سے بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کی خوش بختی پر بہت زیادہ رشک آتا ہے جو ہوا کے دوش پر سوار فضاؤں میں سفر کرتے کرتے دیار حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں اونچائے محبوب خدا وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاضری کی آگے عاشقان رسول کے لیے ہمیشہ عشق و محبت رہی ہے یقیناً آپ کا دل شوق و محبت کے جذبات سے معمول آنکھیں ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بے چین ہوں گی جنہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علی و وسلم سے نسبت حاصل ہے آئیے مدنی چینل کے لے زیارت حرمین سید کے ذریعے ہم آپ کو ان گلی کوچوں میں لیے چلتے ہیں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا آئیے ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ کے چاند کو آپ شوق اور وارف کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اس مقام سے حدود حرم کی ابتدا ہوتی ہے یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مخلاطیز کی طرح کھچتا ہے جب کائنات نے کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گفت اندھیرا چھایا ہوا تھا بارہ ربیع نور شریف اسی مقام پر حضرت سعیدہ آمینا ربی اللہ تعالی عنہ کے مکان رحمت نشام سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمت, جگمت کر دیا یہی وہ میدان ہے جہاں دنیا ارضی پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام اور سعیدہ حضرت حما رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ایک دوسرے کو پہچانا اسی تعارف ہی کے سبب یہ میدان ارافات کے نام سے مشہور ہو گیا اسے مسجد آدم اور مسجد ارافات بھی کہا جاتا ہے مسجد کی مغربی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام نمرا ہے اسی مناسبت سے اس مسجد کو بھی مسجد نمرا کہا جاتا ہے مسجد نمرا میں زہر و اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد پیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے یہاں پر آکر آپ علیہ السلام نے وقوع فرمایا اور غروبِ آپ تب تک مریاقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاوں میں مشہول رہے یہ مقام عرفات اور مینہ کی درمیان ہے اس کا طول چار کلومیٹر ہے اور رقبہ بارہ سو مربع کلومیٹر ہے عرفات شریف میں حقوق اللہ اور یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے حجت الویدہ کے موقع پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے اس مسجد کے قبلے کی جانب کیام ہم فرمایا اہل عرب ایسی جگہ کو مینا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں یہاں پر بھی لوگ حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں اس مناسبت سے, سے مینا کہا جانے لگا اس وقت ہم جعرانہ کے مقام پر حاضر ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضو ہنین کے بعد یہیں پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ راتیں قیام کیا سلام نے اسی مبارک مقام سے عمرے کا احرام پہنا کی پچھلی طرف چندی گڑھ کے فاصلے پر سڑک سے ہٹ کر چار دیواری میں شہدائے ہنین رقبان اللہ تعالی علیہ اجماعین آرام فرما ہے اس کنویں کا پانی پہلے کھارا تھا جب مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے تو آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا مکہ المکرمہ کے نواریہ کے علاقے میں ہم حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پر, نور پر حاضر ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 76 احادیث مروی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آپ سب سے آخر میں تھی جب آپ کا انتقال ہوا میرے اقال اسرات السلام نے کسی اور سے پھر نکاح نہیں فرمایا اس وقت ہم الحمد عزوجل حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں ہم الحمدللہ اللہ المکد المکرمہ زادہ اللہ تعظیماً میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارب پر نور پر حاضر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ حق پر قائم رہے کل حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے جنت البکی کے بعد جنت المالا دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے یہاں ام المومنین حقیقت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا اور کئی صحابہ و تابعین اولیاء اور صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ ہیں ہدیبیہ حدود حرم سے باہر مکہ اور جدہ کی قدیم شاہر پر واقع ہے اس ہدیبیہ کے مقام کو جو خصوصیات حاصل ہوئی ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم و رضوان کا چند روزہ کیا بیعت رضوان اور صلح ہدیبیہ تو معروف ہیں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد عائشہ کو مسجد تنعین بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد حرام سے جانب شمال مکہ مدینہ روڈ پر ساڑھے سات کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے حدود حرم میں سب سے نزدیک حد حرم یہی ہے اس مبارک مسجد کی تعمیر اس مقام پر ہوئی جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنو سن ہجری میں حج ودا کے موقع پر عمرے کے احرام کی نیت فرمائی اس مسجد کا کل رقبہ چھ ہزار مربع میٹر ہے اور اس مسجد میں پندرہ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے عرچا دان بات کو جاتے ہزارہ اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت کا سلسلہ جاری ہے ہم مقد المکر زیادہ و شرفیمن میں کے قریب ہم حاضر ہیں اس مقام پر ایک وادی تھی جس کا نام تو اسی مناسبت سے اس کنویں کو بھی بیوا کہا جانے لگا اس وادی کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رات گزاری صبح اٹھ کر اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا اور نماز ادا فرمائی پھر مکت المکرمہ میں داخل شہران دل, دل وہی دل وارے جبل سور جبل سور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب مسفلا کی طرف تقریباً چار کلومیٹر پر واقع ہے سطح سمندر سے اس پہاڑ کی بلندی سات سو اڑتالیس میٹر اور سطح زمین سے چار سو اٹھاون میٹر ہے <س Joshi> <خوالد ھائنا> <Cody> اسی جبل اس طور پر قابل نے سیدنا حابی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اسی پہاڑ پر موجود وہ مقدس غار جہاں مکہ مدینے کے تاج اپنے رفیع کے خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت تین رات کی عام پذیر رہے عرب اس مبارک بار کا تذکرہ پرانی مجید کی سورح توبہ میں یوں ہوا سورفا دینا سارا دینا سینس نئی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 انہیں باہر تشیف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی رکھ ہدا ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے پسل گلی تاریا پھولتے پھلتے ہیں بے پسل گلی میٹھے اسلام بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت مقد المکرمہ زیادہ اللہ شارک و تعظیم میں ہم جبل سور پر حاضر ہیں یہ وہ مبارک غار جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اثرا کے دُلہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم بوقتے ہجرت اپنے رفیق کے خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کے ساتھ اسی مبارک غار میں تشریف لائے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا النا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی مبارک غار میں تین راتیں قیام فرمایا جب میرے آقا کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو سیدنا ال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر قربان جائیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں میں ایک دفعہ اندر سے جا کر غار کو صاف کر دوں تاکہ اگر کوئی موضی جانور وغیرہ ہو تو وہ آپ کو ازیت نہ دے اگر وہ اذیت دے تو وہ مجھے ہی اذیت دے پھر حضرت سید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اس مبارک غار میں داخل ہوئے اندر جا کر صفائی کی پھر اس کے بعد میرے اکاشی علیہ تو سلام کے اندر داخل ہوئے تیرے نام پہ تمر دان سر آتے ہیں تیرے نام پہ دان نور جبل نور مسیحرام کے شمال مشرق میں واقع ہے اسے جبل ہیرابی کہتے ہیں سطح سمندر سے اس کی بلندی چھ سو اکیس میٹر اور سطح زمین سے دو سو اکیاسی میٹر ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار تک پہنچنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ سرف ہوتا ہے ہوئے بولوں میں کیوں یہ دےتے پاتے جو بیا بوں یہ دےتے کیونکہ ہسل خلدا لطافت کو لتا سچ رض مہا لتا لطافت کو رضا جبل نور پروا کے مقدس غار میں اعلان نبوت سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی و وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے <سلام> وہ عظیم غار ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پر پہلی وہی لے کر حاضر ہوئے جو سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیات پر مشتمل تھے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے شان ہے خلق علم علم ترجمہ کنزل ایمان پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا غار کی شمالی سمت دروازہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے دو پتھروں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے جن کا درمیانی فاصلہ ساٹھ سینٹی میٹر ہے غار کی لمبائی تین میٹر بلندی دو میٹر اور چوڑائی کہیں کم کہیں زیادہ ہے سہران عربھائی عرب کچھ نہ جب رنگ دے کھلا ہے گڑی تارب پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم الحمد للہ مکت المکرمہ زادہ اللہ شراف میں جبل نور پر غار خرا کے پاس کھڑے ہیں کہ وہ مبارکار ہیں تاجدار امبیا محبوب کبریا احمد مجتبہ ظہورِ رسالت سے پہلے اسی مبارک غار میں تشریف لا کر ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے کم و بیش ایک ماہ میرے آقا علیہ و السلام نے اس مبارک غار میں گزارا پہلی سیدنا سیدرایل امین علیہ سلاط و السلام دے کر اسی مبارک غار میں حاضر ہوئے میرے میٹھے سائیں بھائیو ہم اللہ تعالیٰ کی باردہ میں اس مقدس مقام سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی حج و عمرے کی سعادت ادا فرمائے اے بیا بی برب رب تھیری بہاروں کو سلام بیا بانے عرب تھیری بہاروں کو سلام, سلام. پاکی ذقارو تو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی ذقارو کو سلام اے بیابانے تیرے پھولوں کو تیرے پاکی ذخاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی ذخاروں کو سلام میں بیا بنی عرب تائف مکہ سے ایک سو بیس میل کے فاصلے پر واقع اس شہر میں اس زمانے میں بنو سکیف نامی قبیلہ آباد تھا یہ ذرا ادپیشہ لوگ تھے ذرا معاملات ان کی مہارت نے ان کے شہر کو دور دور تک مشہور کر دیا تھا دلکشا اور کھرفزا پہاڑی سلسلے میں واقع ہے طائف حجاز مقدس میں سب سے زیادہ سرد اور سرسد مقام ہے طائف ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے شفیق کو مہربان آقا صلی اللہ تعالی علی و وسلم تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم کے غلام زید ہاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سردارہ نے تائف کو جمع کر کے پیغام حق سدایا تو ان ناداروں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ انتہائی رستاحانہ جواب دیا اور پھر نہ صرف اس اسی پر اکتفا کیا بلکہ تائف کے اوباش نوجوانوں کو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علی و وسلم کے پیچھے لگا دیا آوجوان ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور پیچھے پڑ گئے تالیاں بجاتے طرح طرح سے پتیاں کرتے پیچھا چڑھنے لگے یکا یک ظالموں نے پتھر اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے رحمت عالمیاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سنگواری شروع کر نہ جانے چشمے فلک نے زخمی ہو گئے اور اس قدر خون شریف بہا کہ نالین مبارک خون سے بھر گئی جب آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو کفوار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے ہیں. جب پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے سعیدرائن علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آپ صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم کی خدمت سلاپا عظمت میں حاضر ہوئے پہاڑوں کے فرشتے میں آپ صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم کی بارگاہ میں ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا جاؤں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علی و وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا بادو بادو میں اللہ کی ذاتی پاک سے پر امید ہوں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے خدائے پاک کے دامانے رحدت میں نہیں آتے مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی درے توحید پر ایک روز آ کر سر جائیں گے بنو بنوسع یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مدنی آقا شب اثرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے ایام گزارے کبیلۂ بنو بنو کی ایک شاخ تھا جو عربیت و فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا گرد و نوا کے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیتے تاکہ پاکیزہ صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی صحت بھی اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائے قبیلہ بنو بنوساد میں جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ حضور سراپا نور شافعی یوم المشور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلکا تھا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جب چاند کی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا اسی مقدس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا حضینہ بھرا گیا اس مقام پر شکِ صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وساوس و خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود وغیرہ کی جانب مائل ہو جاتے ہیں مزار عبداللہ اللہ اتنے ابا ردی اللہ تعالیٰ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم الحمدللہ عزوجل طائب شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالیٰ آپ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصاً حکمت اور فکر و تفسیر کے علوم کے حاصل ہونے کے لیے دعا مانگی حضرت بہت بڑے عالم تفصیل قرآن میں ماہر انہوں ظاہری اور باطنی میں بے نظیر تھے حضرت صاحبۂ کرام میں سے زور فہم معلم بحر بے کرام محسر قرآن طبیل و تفصیل کی باریکی کو جاننے والی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں ان کی والدہ لبابا بنتہارث ام المومنین حضرت میمون رضی اللہ تعالی عل کی بہن تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت سے تین سال قبل ہوئی رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علی و وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دست شفقت رکھا اور دعا فرمائی اے اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما اور تعبیر کے علم سے نواز دے پھر دستے اقدت سینے پر رکھا اور دعا فرمائی اے اللہ و اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر دیا نمن میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم الحمدللہ عزوجل عرب شریف کے مشہور شہر طائف شریف کے قریب ایک وادی جسے وادی نمل کہا جاتا ہے اس وادی میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں وادی نمل کا ذکر اس وادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے اور سورہ نمل کے نام سے قرآن کے اندر ایک صورت بھی موجود ہے جسے سورہ نمل کہا جاتا ہے قرآن کا ایک بہت مشہور و معروف واقعہ اسی مقام پر جو ہے وہ روح پذیر ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی و علیہ یہاں سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ تین میل کے فاصلے پر چونٹی ایک چونٹی نے اپنی دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اے سب اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان علیہ سلاۃ وسلام اور آپ کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام تین میل کے فاصلے پر تھے جب آپ نے تین میل کے فاصلے سے چونٹی کی اس آواز کو سنا فرمایا فتح بس سما کم من اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سلیمان ع علیہلاسلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور آپ علیہ السلام مسکرا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ علیہ سلاۃ وسلام نے شکر ادا کیا میرے میتھے میتھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین یقینا یہ بڑا مبارک مقام ہے جس جگہ پر یہاں پر یہ معروف ہے کہ جس جگہ پر یہ واقعہ رو پذیر ہوا اب اس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم عرب شریف میں قبیلہ بنو سعد حضرت حلیمہ اللہ تعالیٰ کا جو گاؤں مبارک تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خاص جہاں پر آپ کا گھر تھا ہم اسی جگہ پر حاضر ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ اسلام بھائی موجود ہیں آئیے ان سے مدری چینل کے متعلق کچھ ویوز لیتے ہیں کہ مدری چینل کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور کیا نام ہے آپ کا محمد جنید رضویہ الحمد للہ مدبی چینل جب سے آیا ہے الحمدللہ للہ ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کا بڑا اچھا موقع مل رہا ہے اور الحمدللہ کافی علماء احترام آ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں دوسرے فضول وحیا چینل تھے الحمدللہ اس کو بند کر کر ہم نے الحمدللہ مدنی چنل لگایا ہے ہمارے گھروں میں بچے اور گھر میں عورتیں بھی الحمدللہ للہ کافی تربیت پا رہی ہیں ہم نہ گیوت سنیں گے نہ کریں گے اللہ جنگ ہے ان شاء یہ بندری چینل بہت اچھا چینل ہے خاص طور پہ گھر میں لگانا چاہیے تاکہ جو بچی اور بچیاں دیکھیں اور بہت اچھی تربیت پائیں بہت اچھا چینل ہے میں کہتا ہوں جنہوں نے نہیں لگایا ان کو بھی لگانا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے نہ ہم سنیں گے اور نہ ہم اس کے بالکل ہم اس کے سخت ہلاک ہیں ان شاء اللہ نہ ہم سنیں گے اور نہ اس کو برداشت کریں گے بندری چینل بہت ہی اچھا چینل ہے جی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہم نے سنتیں سیکھی ہیں ہم نے نماز کا طور طریقہ سیکھا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور حضرت صاحب شبلہ کی ہمیشہ ہمیں زیارت ہوتی رہتی ہے کچھ ایسا وقت زمانہ دور تھا کہ ہم آپ کے آپ کی زیارت کے لیے طرف تھے لیکن الحمدللہ اب جو ہے چوبیس گھنٹے ہماری آنکھ کے سامنے ہے ماشاء اللہ تبارک چلّہ یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں جانے ہیں کریں گے نہ سنیں گے چینل جب سے ہے ہمارا ماحول ہی بدل گیا ہے ہمارے گھر سے ماحول بدل گیا بہت ہی شوق یہ ہے شوقین مجھے حضرت صاحب کا بیان اچھے لگتے ہیں حضرت صاحب کا جھوننا اچھا لگتا ہے جب حضرت صاحب جب دعا کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور جو منا ہے الحمدللہ وہ بھی اچھے آ رہی ہے دنانی الحمد للہ بہت اچھے اچھے بیان آئے ہیں اور الحمدللہ ہم دیکھتے رہے ہیں نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے الحمدللہ سب سے پہلے تو میں نے اپنی مبارک رکھنے کی ازار ازار ازار اور الحمدللہ دل اپنے گھر میں مدنی چینل اس کم عرصے میں آ کر اس نے پوری دنیا میں دھونی مچا دی اور الحمدللہ للہ مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام آ رہے ہیں بہت ہی پیارے مدنی چینل کے اور میں دن کو پھیلانے والے اور اس کے علاوہ اس وقت پوری میڈیا میں لوگ بھی مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین دیکھیں کہ شرط کاضوں کو واحد مدنی چینل جو پورا اس وقت کر رہا ہے اور شہر تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے کوئی بھی اسرائیم بھائی اس مدنی چینل کو دیکھتا ہے وہ آشش کر اٹھتا ہے اور بے شمار ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ جس میں بے نمازی نمازی بن کے اس مدنی چینل کو دیکھ دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارا تعالیٰ سے دعا اس مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور, اور بازوق حاضری نصیب فرما عامر وسلم ہند نبی اللہ اکبر